اصل میں آپ کا سوال ہی سے دربار سے ناقص ہے اور سب پر عمل کرتے ہیں بغیر حدیث کو مانے تو عمل ہو ہی نہیں مثلا زہر کی چار رکعتیں ہیں کہاں سے بتائیں گے قرآن مجید سے چار رکعتیں تو عمل کیسے کریں ان کا اصل میں یہ اتنے گمراہ لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سالی قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے کافی ٹھیک اب مجھے بتائیے کیا پانچوں نمازوں کے رکعتیں اور رکتوں میں کیا کیا پڑھا جائے تہیات درو شریف احکامات مفتی دے سلاد سہو بھول جائے تو کیا کرے نماز کے فساد میں کرات میں کہاں غلطی ہو تو فاسد نماز کہاں غلطی ہو تو وہ نماز ہو جائے گی یہ سارے احکامات تو آپ کو قرآن مجید نہیں ملے پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیے جو قرآن کی آیت کہ وہ حقیقت میں قرآن نہیں بلکہ قرآن کا منکر ہے جو یہ کہتا ہے ہم خالی قرآن کے ماننے والے اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں نے ابھی پڑھی وہ میں یوتی اللہ رسول ہوں فقط فاضا فوزن عظیمہ وہ مراد کو پہنچیں گے جو اللہ اس کے رسول کی تاط کرے تو رسول کی تعت تو حدیث میں ہوگی کل ان کم تم تو بون اللہ فت بھی اونی یو بھی اللہ کوئی آدمی اللہ کو اللہ سے محبت رکھتا ہے تو میرے محبوب فرما دو فت بھی اونی وہ تمہاری اتباع کرے جب وہ تمہاری اتباع کرے گا یو بھی کم اللہ تب اللہ تبارتب تب تب تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنائے گا ٹھیک ہے نا میراث کی تقسیمات کیسے کریں گے حدیث کو چھوڑ کر کے خواتین کے مسائل ہیں حیض و نفاس کے مسائل ہیں کتنے وقت میں حیض ہے حیض ہے نفاس کتنے وقت میں نفاس ہے وغیرہ سارے ضروریات دین کے جتنے مسائل ہیں وہ کہاں سے نکالیں گے قرآن دوسری ایک بات جو آپ حضرات کے سننے کی ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یہ کہاں سے ثابت <سؤال> یہ حدیث سے ثابت اب <سؤال> غور فرمائیے قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیثی سے ثابت تو اب کہاں سے قرآن کا اقرار ہوا جو کہ قرآن کا قرآن ہونا حدیث ثابت اب راہ کے حضور علی سلاسلام کے کلام کا کیا اعتبار اب اس پر ایک معیار سنیے کیا حضرت عبداللہ ابن امر ابن آس یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن امر ابن آس کی حدیث شریف کتاب العلم ابو داود شریف میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ جب بھی حضور کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو میں اسے لکھ لیا کرتا قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے آنے کے بعد اپنے تئی باتوں انہوں نے معقول کہی اپنے نزدیک کہ لگے یا عبداللہ اللہ تم حضور کی حد بات لکھ لیتے ہو خالان کبھی حضور غیظ و غضب میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی شفقت و مہربانی کے عالم میں ہوتے ہیں کبھی پیار اور محبت کے عالم میں ہوتے ہیں تو تم تو غصے اور جلال میں جو کہیں وہ تو لکھ لوگیں تو ان کا کہنا کیا تھا ب تقاضۂ بشریت جیسے ہم غصے میں کچھ نہ کچھ بولنے لگتے ہیں پھر اپنے اوپر ہی ہم ملامت کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں بولنی چاہیے غصے میں ہم نے آپ کو کچھ کہہ دیا بک بعد میں خیال آیا تو آپ سے معذرت کرتے ہیں یہ تو ہمارے تقاضے ہیں نا بشری حضور علیہ السلام ان تمام معاملات سے بالکل منزع اور مبرہ انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا حدیث کا پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا قریش کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تمہارے نبی تو کبھی غیظ و غزب کے عالم میں ہوتے کبھی غصے کے عالم میں تم تو ہر بات لکھ لیتے اور کہو گے یہ حدیث تو راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ راوی کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا یہ عبد اللہ یہاں سے جو بات نکلے مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر قسم خدا کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا تو یہ ہے حدیث جناب حدیث کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آدمی گمراہ اور بے دین ہو کر رہ جائے گا اور یہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا اس فتنے کا سب سے بڑا بانی سر خانت, علی گڑی. فتنے کے بانی وہ اپ ان کی کتابیں پڑھ لیں فرشتوں کو نہیں مانتے تھے فرشتوں اور شیطان کو کہتے تھے ان کا کوئی وجود نہیں انسان کی جو اچھی صفات ہیں اس کو فرشتہ کہتے ہیں اور جو بری صفات ہیں اس کو شیطان کہا جاتا اچھی بری تقریر کو نہیں مانتے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید تفسیر لکھی جو میرے پاس موجود ہے اسی پرانے دور میراج راج النبی کا ٹھٹا اور تمسر کیا انہوں نے اور اس کے بعد میں یہ پرویز سافر پیدا ہوئے ان کا رسالہ نکلتا تھا مہانامہ طلوع اسلام اس میں جناب انہوں نے یہ ساری باتوں سے اور لوگوں کے سامنے در دیتے تھے اور اسلام کو اتنا بگاڑ کر کے انہوں نے بیان کیا ایک صحاب تھے جو تین مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے تھے جو ایک مرتبے شاید گورنر پنجاب بھی تھے کسی کو نام یاد آ رہا تین مہینے کے لیے وزیر اعظم بھی بنے تھے وہ میراج میراج خالی ایک دن میراج خالد صاحب ان کی محفل میں موجود تھے پرویز صاحب اور یہ اداریہ لکھا ایک رسالہ لاہور سے نکلتا ہے عرفات وہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہوگا کہ وہ جب درس دے رہے تھے تو ایک خاتون نے کہا میں آپ سے اکیلے میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی انہوں نے کہا نہیں میں سارے مجمے مسئلہ کوئی بات خفیہ بھی ہوتی عورتیں پوچھتی ہیں کہنا نہیں آپ سب کے سامنے پوچھ لیں اس نے بند لفظوں میں پوچھا کہنے لگے کہ میرے میاں جو ہیں نا ان کو ایسی حویث ہے میں بند جملوں میں کہتا ہوں مجھے روز غسل کرنا پڑتا سمجھے مجھے بال بنانے میں پندرہ سو روپئے لگتے ہیں بیوٹی پارلر جائیں تو پندرہ سو لگتے ہیں بال بنانے میں اگر نہیں تو یہ بال خراب ہو جائیں پھر پندرہ سو دیں اب کیا جائے تو پرویز صاحب نے جواب دیا خالی گردن سے نہ لیا کریں بالوں پہ پانی نہیں ڈالیں تو اسلام کا مذاق ہو یا دل لگی ہو یا نہیں حضور علیہ السلام کے احکامات کا مذاق اور دل لگی ہو یا نہیں اور اس کا حدیث شریف موجود ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کتاب ال میں یہ جملہ موجود دیکھیے حضور علیہ السلام کی دانائی فرمایا ان قریب ایک پیڑ بھرا اپنی چاری پائی پر لیٹا رہے گا اور لوگوں کو یہ پیغام دے کا کہ صرف قرآن کو تھام لو اس کی بشارت حضور نے چودہ سو پہلے سال دے دی, دی کہ ایسا فتنا پیدا ہوگا جو کہے گا خالی قرآن پر عمل کیا جائے حدیث کوئی چیز نہیں اور اسی میں باب ہے فرما قسم خدا کی جیسا قرآن نے حرام کیا وہ حرام ہے میرا حرام کردہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا اللہ کا حرام کیوں باب خبوشی آپ کہیں لائیں گے آپ کے کتا حرام ہے دکھائیے قرآن مجید سے جو کہتے ہیں نا قرآن ہی کے مانیں گے کتے کا شامی کباب بنا کے کھیلائیں کمبت بلی حرام ہے چوہا حرام ہے کہیں دکھائیں گے قرآن مجید فرقان حمید کیا چند چیزوں کا ذکر ہے حرام کا ایک اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کتنا شاندار اصول ہے ہم نے جو تمہارے پاس اپنے رسول کو بھیجا ہے یہ پاک چیزیں تم پر حلال کرتا ہے ناپاک چیزیں تم پہ حرام کرتا اب ہم حضور علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے حضور نے کس کو ناپاک کہا کس کو حرام کہا کس کو حلال کہا اس پر عمل کریں گے تو بغیر حدیث کے تو آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے یہ تو شاید اللہ کی مہربانی ابھی تک کتاب باہر نہیں آئی یہ جو ایک شخص جو ٹی وی میں بہت مشہور ہو گیا گام دی اس کی کتاب ہے نماز میں جو آپ فرح نماز کے یہ ابھی تک عوام کے پاس نہیں آئی وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کے رکتیں تو مولوں کے اخترا بھائی جب بھی آپ کا جی ہے نماز پڑھ لیں اپنے اٹھے اپنے ایک دو رکعت پڑھ لیں بس اتنی نماز ہے وہ یہ نہیں کہ اتنے فرض ہیں تو اتنے واجبات ہیں تو اتنے نوافل ہیں تو اتنے سنتیں کچھ نہیں ذرا جی چاہے آپ کا کبھی نماز پڑھیں کھڑے ہو کر کے دو ایک پڑھ لیا کریں یہ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو ڈیڑھ ارب آدمی ہے بالکل ہی گمراہ ہے جو پنجوت کی نماز پڑھ رہے ہیں جو فرائض بھی پڑھتے ہیں واجبات بھی پڑھتے ہیں سنت بھی پڑھتے ہیں لہذا اس فرقے سے مسلمانوں کو محفوظ رہنا چاہیے اور نہ ان کی کتابیں پڑھیں نہ ان کے واضح سنیں نہ ان کی تقریر سنے کیونکہ آدمی اپنے مسائل کو جانتا نہیں ہوتا اس لیے شکوک اور شبات پیدا ہونے لگتے ہیں. یہی وجہ کہ بھی شمار ایسے سیکولرزم کے لوگ آج کل ان تقریروں کو سن کر کے پیدا ہو گئے کہ جو دینی معاملات ہیں بالکل آزاد ارے میاں چھوڑو یہ تو مولوں کی بات ہے ایک صاحب ہمیں ملے تو انہوں نے کیا کیا احرام کی حالت میں پورا عمرہ تو کر لیا عمرہ کرنے کے بعد جدہ میں حلق کیا آن کر کے ہم نے کہا بھائی تو ہرم شریف میں حلق کرے کہنے صاحب یہ سب مولوں کی اجازت چھوڑیں بال کٹوانا ہے جہاں چاہے کٹوان اب شری کام کیا ہے عمرہ کرنے کے بعد حلق آپ کو ہرم کے اندر کرنا ہوگا اب اگر آپ نے جدا میں حلق کیا تو دو دم آپ پہ ہوگا ایک تو یہ کہ آپ نے کپڑے پہنے سے لے ہوئے اس کی مقدار کے اعتبار یا صدقہ کا یہ دم اور حرم کے بہار سر مڈانے کا دم یہ سارے احکامات کو اگر آپ یوں ہی عمومی طور پر لے کر کہیں یہ سب مولوی کی اختراع ہے نے پوری پوری زندگیاں اس میں لگا دی اگر میں بیان کرنے آ جاؤں تو آپ دنگ اور حیران ہو جائیں صاحب مفسود یہ اس زمانے کے بادشاہ نے کوئی ٹیکس لگا دیا تھا تو ان کو ظالم حکمراں ہوتے تھے تو ان کو صاحب مفسود کو کوئے میں قید کر دیا کوئے میں قید کرنے کے بعد یہ کوئے میں قید تھے بہت بڑے عالم تھے جو اس زمانے کا قاضی تھا اس زمانے کے قاضی کے لوگوں نے سورس رڑا کر کہا کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت دیجئے استاد تو بادشاہ نے اتنی اجازت دی کہ تم کنویں کے باہر بیٹھ کر کے اور سبق پڑھ لیا کرو اب بتائیے کنویں میں اندھیرا چراغ نہیں جو انجام دی خدمات اب, کتاب سیر امام اعظم ابو حنیفہ بڑی مختصر کتاب دیکھنے وہ کتاب سیر کی عبارت شاگرد کنویں سے نیچے بیان کرتا امام صاحب وہ اس کی شرح فرماتے امام صاحب کی دلیل یہ ہے قرآن کی یہ آیت یہ احادیث موعیت ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب ڈکٹیٹ کرواتے وہ تو آپ کو تعجب ہوگا کوئے میں رہ کر امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ جو مفسود کی صورت میں تیس جلدوں میں ہے کوئے میں سے ڈٹیکٹ کرایا قید خانے میں اور غالبن سات یا آٹھ سال کوئے میں رہے اور بارہ کتابوں کی شرح کنویں سے اپنے شاگردوں کو ڈکٹیکٹ کروائی ہاں؟ اور وہ تیس جلدوں پر ہے اس فقیر کے کتب خانے میں میمن مسجو کبھی بھی آپ آن کر کے زیارت کر لیں الحمدللہ مدینے شریف میں تلاش کر کے میں نے اپنی لائبریری رکھا یہ اتنی بڑی خدمات ہمارے فقہ اور محب سین کی امام بخاری فرماتے میں ایک مرتبہ سمر گیا تو سمرکن میں لوگوں نے کہا امام بخاری سارے اہلین جمع ہو گئے تم اپنے شیخ کی ایک حدیث ہمیں بیان کر دو وہ یہ سمجھے کہ بھئی دو چار دس استادوں سے سنی ہوگی حدیث بارہ پندرہ حدیثیں بیان کریں امام بخاری سمل کر بیٹھے اور ایک ہزار حدیثیں بیان کی ایک ہزار حدیث کیا مطلب ہوا کہ ایک ہزار محدثین کے بعد پوری دنیا میں کھول کر کے حدیثوں کا <تصفح> قص کیا امام بخاری آپ اس سب پہ چوکڑی لگا ہے جس میں پوری لوگوں نے زندگیاں لگا دیں جناب تو اس لیے قرآن سنت حدیث اجماع امت قیاس یہ چار دلیلیں کسی شرعی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ہیں یہ اور ان سے جو آزاد ہو گیا سمجھ لیجیے مذہب سے آزاد ہو گیا